سترواں سوال یہ ہے کہ میت سوئ چہلم کا کھانا کھانا کیسا ہے جبکہ میت سے رشتے داری بھی نہ ہو تو دیکھیے اس کے اصل میں دو وجہ اس کو اور سے سنیے کسی جگہ میت ہو تو ان کے ارد ان کے عیزہ اقربہ پر یہ ایک اخلاقی فرض ہے کہ جہاں میت ہو ان کے یہاں چولہا نہ جلے بلکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام انسرام اہل محلہ یا ان کے اعزا کرے ایک تو صورت یہ ہے میت کے لیے جب کسالے سواف کیا جائے جیسے تیجہ یا دسواں یا چالیسواں اس میں کوشش کی جائے کہ کوئی غنی اسے نہ کھائے اس لیے نہیں کہ وہ نہ جائے لوگ ہم نے کہا دیکھا بھائی تو آپ کے مولانا نے کہہ دیا کہ تیجے کا کھانا نہ جائے کے کے یہاں تو تو یہ وجہ سے لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے ایک غریب آدمی کا انتقال ہوا تو جب کوئی غریب کھانا کھائے گا بھائی تبھی تو سواب ملے گا بھئی ایسے مختلف حضرات غنی اگر کھانا کھا کے چلے جائیں تو اس کو تو سواب نہیں مل اغنی اگر اسے کھائیں اسے کب ثواب ملے ثواب جب ملے گا کہ جب وہ کھانا غریبوں کو کھلایا جائے اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تیجا اور دسویں کا کھانا جو غنی نہ کھائے بلکہ محتاج اور فقیروں کو کھلایا جائے تاکہ اس کو ثواب ملے اور یہی کوئی اگر کھا لے کسی کا دل رکھنے تو مباہ ہاں کب منع ہے فرمایا آلہ حضرت نے اپنے فتوے میں کوئی تمام اور لالچ میں کھانا جیسے کسی آدمی کا تیزا ہو رہا تو تیجے میں جائیں لوگوں نے کہا چلو بھائی آج پلاں صاحب کا تیزا بریانی ملے گی کھانے. بکرے کا گوشت ہے یہ اگر تمام اور لالچ میں اگر اس میں کھایا تو آلہ حضرت فرماتے خوف ہے کہ اس کا قلم سیاح ہو جائے گا تو اس لیے تمام اور لالچ میں کھانے سے بچا جائے تو ننا کھانے کی وجہ بنیادی یہ ہے نہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے نیاز پڑھ لی ہاتھ اٹھا کر کے تو کھانا ہی حرام ہو گیا یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا نہیں